کشمیر میں ہے ٹھیک ہے کادیانی اور اہل قرآن کے آثار کی جتنی حدیثیں ہیں سورج کا مغرب سے نکلنا وغیرہ وغیرہ ان تمام کے, حدیث کے منکر ہیں ٹھیک ہے تو یہ چند باتیں ہیں جب آپ ان کے سامنے قرآن سورہ الحصاب کی آیت نمبر چالیس پیش کریں گے تو وہ اس کا الگ مطلب بتائیں گے تو یہ چند باتیں ہیں جو آپ کو اگر کسی کے منہ سے سننے کو ملے تو آپ سمجھ جائیے کہ وہ یا پھر اہل قرآن ہے یعنی تمام حدیث کا منکر ہے یا پھر ہے اس وقت آپ وہاں پر اپنا ٹائم ویسٹ مت کیجئے کیونکہ ان کے پاس لٹریچر ہے وہ اپنے کتابے سے دیکھ کر پڑھ رہے ہیں اور اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو آپ صرف ان کے لٹریچر کو پڑھیں گے بڑی اچھی بات لوگوں نے فرمائی ڈوبنے والے کو وہ بچاتا ہے جس کو خود تیرنا آتا ہے اگر آپ کو خود تیرنا نہیں آتا اور آپ ڈوبنے والے کو بچانے جائیں گے تو آپ اس کے ساتھ ڈوب مریں گے ٹھیک ہے ہم تو مریں گے سنم تم کو بھی لے ساتھ ڈوبیں گے وہ معاملہ ہو جائے گا تو اگر آپ کے پاس علم ہے تو آپ رہیے وہاں ان کی بات کو سنیے کیونکہ اگر آپ نے ان سے بحث کی آپ کو علم نہیں تھا تو وہاں پر موجود ایسے لوگ جن کو کوئی فرقے سے تعلق نہیں ہے جو علم کی تلاش میں آئے ہیں وہ جب دیکھیں گے کہ آپ کی ہار ہو گئی تو وہ سوچیں گے ہاں بھائی یہ اہل قرآن یا قادیانی صحیح ہیں تو وہ ان کی طرف مائل ہو جائیں گے آپ صحیح نہیں ہے پہلے آپ جب ان کے کوئی سوال ہو ان کو لکھ لیں اور ان کے ساتھ بحث کرنے میں اپنا وقت ضائع نہ کریں وہ تو رجسٹرڈ کافر ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے دیکھ لیا ان کے ہتھ کنڈے اور وہ کیسی کیسی بات کہتے ہیں <coughs> دو باتیں بڑی غور سے سن لیں جب آپ ان سے سوال کریں گے بھائی آپ نماز کیسے پڑھتے ہو تو وہ آپ کو ایک بڑا ہی فلاسفہ والا جواب دیں گے بھائی اللہ دلوں کو دیکھتا ہے تو اگر ہم سچے دل سے اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ جو ہے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا آپ کو نماز میں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ آپ سے الٹا سوال کریں گے بھائی جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو کیا وہ جو قرآن شریف کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان کو آپ کا ان کا مطلب آپ کو سمجھ میں آتا ہے آپ بولیں گے نہیں کیا ایپیشمان صاحب جو پڑھتے ہیں وہ آپ کو سمجھ میں آتا ہے جی نہیں کیا جب آپ نماز میں ہوتے ہیں آپ کا ذہن ادھر ادھر نہیں جاتا آپ کہیں گے جاتا ہے وہ کہیں گے دیکھیے بھائی پھر نماز میں کیا کھڑے ہونے کا مقصد ہے جب آپ کا ذہن ادھر ادھر جا رہا ہے آپ صرف اٹھک بیٹھک کریں نوزب اللہ آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جو پڑھا جا رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے تو ایسی نماز میں کھڑے ہونے کا فائدہ کیا ہم تو سچے دل سے اللہ کو یاد کرتے ہیں اگر سچے دل سے اللہ کو ایک لمحے کے لیے بھی یاد کیا تو اللہ معاف کر دے گا بڑی اچھی بات لگ رہی ہے دیکھ رہے اس کو ہوتے ہیں چاکلیٹ والی بات اس طرح کی بات کر کے عوام کو کہیں گے بھائی دیکھیے ہم تو محبت کے ہم تو پیس کے ماننے والے ہیں ہم تو کہتے ہیں آؤ یہ کوئی نماز کا کوئی ضرورت نہیں اللہ دل میں رہتا ہے اور دل سے اللہ کو یاد کرو اللہ سب کچھ معاف کر دے گا ایسی چکنی چکڑی باتیں کر کر وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں لیکن ہر پوائنٹ کا رد کیا جائے گا وہ کوئی بات یہ میں بتلا دوں کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ الحمد میں نے کافی وقت جو ہے انہی فرقے چاہے وہ کادیانی ہو اہل قرآن دیوبندی ہابی قادیانی ان سب کے رد میں لگائے ہیں تو الحمد ان کے تمام حد کنڈے کس حدیث کو کہاں موڑتے ہیں سب معلوم ہے اللہ کے فرض و کرم سے حبیب کے, کے صدقے میں سب سے پہلی بات کہ قرآن اور اسلام جو ہے وہ فلاسفی کا نام نہیں ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فرمایا ہے ہم اس کو سنتے ہیں اور ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں ہم کیوں کیا نہیں کرتے ہم اس میں وجہ نہیں ڈھونڈتے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں ہاں اس کو سمجھانے کے لیے ہم بھلے وجہ ڈھونڈ لیں لیکن ہم جب اس کو فالو کرتے ہیں ہم جب اس کے اوپر عمل کرتے ہیں تو عمل کرنے کی صرف وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کا حکم ہے یا اس کے نبی کا حکم ہے ٹھیک ہے جیسے اللہ سبحان و تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ فلاں جانور کا گوشت حرام ہے اب اگر ہم اس گوشت کو نہیں کھاتے تو ہماری وجہ یہی ہے کہ اللہ نے اس کو حرام قرار دیا اب اس بات کو سمجھانے کے لیے بھلے آپ یہ ریسرچ پیش کریں کہ بھائی فلا فلا جراثیم فلا فلا بیماریوں کے کیڑے اس کے گوشت میں پائے جاتے ہیں اس کو کھانے سے جو ہے انسان میں شہوت پیدا ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ یہ بات صرف آپ اپنی بات سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں لیکن آپ جو عمل کرتے ہیں اس حکم کے اوپر وہ صرف اس لیے کیونکہ وہ اللہ کا حکم ہے یا اس کے حبیب کا حکم ہے تو جب اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں کیا فرما دیا صرف قرآن سے ہی دیکھیں ہم نے ابھی دیکھی سور عمران کی آیت نمبر 31 قرآن چیپٹر 3 ورس 31 کہ اے نبی کہہ دو کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو تو پتہ لگا قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے سیدھے طور پر بول دیا کہ رسول کی اطاعت کرو اور اس کا اظہر کیا ہوگا اور اللہ تم سے پیار کرے گا اگر سب کچھ قرآن میں ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا اے نبی لوگوں کو کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو قرآن کو پڑھو اور اس کی پیروی کرو نہ اللہ فرماتا ہے کہ رسول کی پیروی کرو یہ ہے ریفرنس نمبر ون قرآن العمران آیت نمبر اکتیس تھرٹی ون اسی طرح قرآن سورہ جیسا آیت نمبر اسی چیپٹر نمبر فور سورہ نشا جو چیپٹر نمبر فور ہے اس کی آیت اسی میں اللہ سبانہ مطالعہ فرماتا ہے اللہ پر جس نے رسول کی اتباع کی اس نے اللہ کی اتباع کی اور جس نے اپنا منہ ان سے موڑ لیا تو اس کے اوپر جو ہے وہ گمراہ لوگوں میں ہو گئے قرآن سورہ نسا آیت نمبر اسی میں یہ قول ہے جس نے رسول کی اطباع کی جس نے رسول کی بات مانی وہ اللہ کی اس نے اتباع کی اس کے بعد دیکھیے قرآن چیپٹر نمبر فورٹی سیون سورت نمبر کتنی چالیس اور سات فورٹی سیون آیت نمبر تینتیس تھرٹی تھری چیپٹر فورٹی سیون ورس تھرٹی اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطباع کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو یہاں پر کیا کہا گیا اللہ اور اس کے رسول کی صرف یہ نہیں کہا گیا اللہ کی تباہ کرو یا قرآن کی تباہ کرو نا اللہ اور اس کے رسول کی یہ ریفرنس نمبر تین تھا اسی طرح قرآن چیپٹر نمبر 53 تھری نمبر 53 تھری ترپن پچاس اور تین آیت نمبر تین جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے مطابق فرمایا گیا کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے تو پتہ یہ لگا جو تعلیم رسول اللہ نے دی وہ کہاں سے اپنی طرف سے نہیں وہ اللہ کا حکم ہے اب آپ غور فرمائیے دو ایسی آیت جس سے واضح ہو جائے گا کہ حدیث کی پیروی اتنی آیت آپ نے دیکھ لی سب سے پہلے آیت سورت چیپٹر نمبر تھری تھرٹی ون کی جس میں کہا گیا کہ اے نبی اگر ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو تو میری اتبا کرو یہاں اللہ فرما رہا ہے لوگوں کو کہ تم رسول اللہ کی پیروی کرو کیوں کیونکہ اللہ نے صرف قرآن میں فرمایا ہے نماز قائم کرو یہ نہیں بتلایا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے کتنی رکعت پڑھنی ہے کیسے سجدہ سہو ہوگا کیسے سجدہ ہوگا کیسے رکو ہوگا رکو میں کیا پڑھنا ہے رکو سے کھڑے ہو کر واپس سجدے میں کیسے جائیں گے کچھ نہیں معلوم ہے دنیا کا ہر شخص پھر ایک شخص ہے صبح ہنڈریڈ میٹر واک کے لیے جائے گا اور کہے گا بھائی میں آج صبح باغ میں چرنے گیا تھا تو میں نے چرتے وقت جو ہے قرآن شریف کی آیتیں پڑھ لی میری نماز وہی ہو گئی دوسرا کہے گا بھائی میں برش کر رہا تھا ٹائم نہیں تھا برش کرتے وقت میں آیت پڑھ لی میری نماز ویسی ہو گئی کیوں بھائی میں صرف قرآن کو مانتا ہوں قرآن میں تو لکھا نہیں نماز کیسے پڑھنی ہے اسی طرح قرآن میں بط... یہ نہیں بتلایا گیا ہے کہ جب آپ مر جائیں تو آپ کو دفنانا ہے یا جلانا ہے نہیں بتایا اگر کہیں کوئی کہے کہ بھائی نہیں قرآن میں واقع ہے آدم علیہ السلام کا انہوں نے اپنے بیٹے کو دفنایا یا یہ واقعہ ہے کہ ایک نے ایک آسمان میں اڑنے والے ایک پرندے نے دوسرے اپنے چونچ سے جو ہے گڈھا کے دوسرے پرندے کو دفنایا تو یہ سب جو ہے سے ہی ملے گا اور یاد رکھیں جو حدیث کے قائل نہیں ہیں وہ تفسیر کو نہیں مانتے وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ قرآن شریف میں جس محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر ہوا ہے وہ سعودی عربیہ میں جو رسول عربی پیدا ہوئے تھے وہ نہیں ہیں وہ کوئی اور محمد محمد صلی اللہ تعالیٰ اگر وہ اگر وہ دیں کہ نہیں وہی ہیں تو ہم کہیں گے آپ کو کیسے معلوم چلا تو ان کو حدیث کا پھر سہارا لینا پڑے گا ان کو تفسیر کا سہارا لینا پڑے گا وہ تفسیر کو نہیں مانتے وہ قرآن کے لفظ کو لیں گے اس کا آپ کو انگلش مانے دیں گے اس کا انگلش ترجمہ دیں گے اس کا آپ کو گرامر بتائیں گے اور اس کی بالکل جو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کریں گے یہ یاد رکھیے ان سے آپ اس طرح کوئی طرف, ان سے آپ پوچھے زکوات کے بارے میں کہ ایک ڈھائی پرسنٹ زکات ہے لیکن ایک شخص ہے اس کی دو بیویاں ہیں اس کے دس بچے ہیں اس کی تین بہنیں ہیں اس کے ایک دادا ہے اس کے ایک بھائی ہے اگر وہ مر گیا تو کتنا کس کو ملے گا بتائیے وہ نہیں معلوم کیونکہ قرآن میں یہ حکم نہیں ہے اسی لیے اللہ نے فرما دیا رسول کی پیروی کرو یعنی رسول یہ سب چیزوں کو تم کو سمجھائے گا کیوں قرآن کس کے اوپر نازل ہوئی اسی رسول کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی اس لیے وہ ان سب چیزوں کو سمجھائیں گے اور اس امت میں آج تک جو اتحاد ہے رسول اللہ نے فرما دیا ایک حدیث ہے بھائی سنن داؤد کی کہ میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو کہیں گے ہم فلاں چیز کو نہیں مانتے کیونکہ اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے اللہ اکبر رسول اللہ نے پیشنگوئی کر دی تھی ایسے لوگوں کے بارے میں کہ ایسے کافر ہوں گے گمراہ کافر جو کہیں گے ہم اس کو نہیں مانتے کیونکہ یہ قرآن شریف میں نہیں ہے تو آج جو امت چودہ سو سال میں اکٹھی ہے وہ قرآن شریف کی تعلیم میں اب آپ لکھئے قرآن شریف سورت نمبر سولہ چیپٹر نمبر سکسٹین کیا فرماتے ہیں میرے پاس اس سمے قرآن شریف کھلا ہوا نہیں ہے نہ کوئی ترجمہ ہے میرے پاس اور انٹرنیٹ پہ کوئی ویب سائٹ بھی نہیں ہے میرے پاس ایک آرٹیکل میں نے لکھا تھا آج سے چار سال پہلے میں اس آرٹیکل کو دیکھ کر یہ ریفرنس دے رہا ہوں قرآن سورت سولہ آیت نمبر 44 میں فرمایا ہے کہ ہم نے بالکل کھلی نشانیوں کے ساتھ اور پیشن گوئیوں کے ساتھ اس کتاب کو نازل کیا اور ہم نے اس میں تمہارے لیے ایک میسج بھی بھیجا ہے آپ کے لیے تاکہ ان لوگوں کو بالکل ستری زبان میں آپ سمجھا سکیں وہ باتیں جو وہ سمجھ نہ سکیں یہ بہت ہی زبردست آیت ہے اہل قرآن کے رد میں وی سینڈ دیم وتھ کلیئر سائنس اینڈ بکس آف ڈارک پروفیسیز اینڈ وی ہیو سینڈ ڈاؤن انڈ ٹو دی میسج دے ایکسپلین کلیئرلی ٹو مین واٹ از سینڈ فار دیم اینڈ واٹ دی مے گیو تھاٹ ہم نے اے رسول ایسی کتاب کو نازل کیا اور اس میں کھلے کھلے جو ہیں پیشن گوئیاں کر دی ان کے بارے میں بدائے کی تاکہ آپ ان لوگوں کو وہ چیزیں بتلا سکیں جو ان کی سمجھ میں نہ آئے جس کی طرف یہ غور نہ کریں تو بالکل صحیح طریقے سے ثابت ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو بھیجا گیا ہے سمجھانے کے لیے بتلانے کے لیے ہدایت کے لیے رحمت کے لیے شفقت کے لیے کیوں اللہ صبح خود قرآن میں فرماتا ہے نا بھائی کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے تاکہ یہ سب چیزیں آپ سمجھا دیں ان کو اب آپ دیکھیے قرآن شریف میں نماز قائم کرو اب کہاں لکھا ہے کہ فجر کی دو رکعت سنت ہے اور دو رکعت فرض ہے دکھائیے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا گیا جبری علیہ السلام نے آ کے ان کو بتایا کہ فرض نماز جو ہے صبح کی وہ دو رکعت ہے وہ قرآن میں نہیں ہے اب بتائیے میں تین رکعت پڑھوں گا میں ایک رکعت پڑھوں گا میں گیارہ رکعت پڑھوں گا اپنی مرضی کی کرو تو یہ جو لوگ ہیں میں نے بتا دیا ایسے لوگوں کو یہودیوں سے پیسے ملتے ہیں آپ ان کو جائیے یہ آپ کو کہیں گے کہ حدیث کی پیروی سے آپ پچھڑ جائیں گے آپ سائنس کی تعلیم سے پچھڑ جائیں گے کیونکہ ان کو تاریخ معلوم نہیں ہے یا آپ کو گمراہ کریں گے اسی طرح اسی صورت میں سورت نمبر 16 میں آگے جائیں گے جو پہلے آیت بتائی وہ آیت نمبر چورالیس تھی فورٹی فور قرآن چیپٹر سکسٹین ورس فورٹی فور اب آپ دیکھیے اسی صورت میں ورس نمبر سکسٹی فور آیت نمبر چونسٹھ آپ دیکھیے ہم نے کتاب بھیجی تاکہ آپ ان لوگوں کو وہ چیزیں بتا سکے جس میں وہ آپس میں اختلاف رکھتے ہیں اور آپ ان لوگوں کے لیے ایک صحیح راستے بتانے والے اور رحمت والے ہو جائیں ہم نے کتاب نازل کرائی تاکہ آپ محمد صلی اللہ تعالی وسلم ان لوگوں کو وہ باتیں بتا سکیں جس میں وہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں اللہ اکبر اس سے زیادہ کوئی وضاحت کیا ہوگی بالکل صحیح طریقے سے بتا دیا گیا کہ رسول اللہ جو بتاتے ہیں قرآن کے مطلب اس کو فالو کرو اب دیکھیے بھائی قرآن شریف میں اسی سورہ عمران میں ہے آیت نمبر 103 میں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور آپس میں گروہ میں مت بٹو اب آپ جائیے ان حدیث منکر کے پاس اور پوچھئے بھائی ہم کو اللہ کی رسی دکھاؤ ہم کو اللہ کی رسی دکھاؤ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو بولیں گے نہیں بھائی یہ اللہ کی رسی نہیں ہے پھر کیا ہے بھائی آپ تو حدیث کو مانتے نہیں بولیں گے نہیں بھائی عربی زبان کے مطابق یہ جو ہے ایک میٹفر ہے ایک مجاز ہے بولیں نہیں آپ دکھائیے کہاں پر ہے کہیں نہیں ہے یہاں پہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ کی رسی سے مراد قرآن اور سنت ہے لیکن وہ تو حدیث کو مانتے نہیں اس لیے یہ تفسیر بھی نہیں مانتے ہیں تو یہ اس طرح ان کا ہو گیا قرآن شریف کی اتنی آیت سے ثابت ہو گیا ہے کہ ہم کو حدیث کی پیروی کرنی ہے ایک دوسری حدیث جو یہ پیش کرتے ہیں ایک حدیث ہے جس میں ایک صحابی رسول اللہ کی فرمائے ہوئے قول کو نقل کر رہے تھے تو رسول اللہ نے ان کو منع فرمایا کہ جو میں کہتا ہوں وہ مت لکھا کرو یہ حدیث پیش کریں گے اور کہیں گے دیکھیے رسول اللہ نے منع فرمایا لیکن آپ لوگوں نے حدیث لکھی یہ بات یاد رکھیے یہ رسول اللہ نے اس وقت کہا تھا جب قرآن شریف کا نزول ہو رہا تھا قرآن شریف بائیس سال چھ مہینے چند روز میں پورا مکمل جو ہے نازل ہوا ہے تو شروع کے دوران میں صحابہ اکرام ان کو جو ہے چمڑوں کے ٹکڑوں پر پتوں پر وغیرہ سامانوں پر لکھا کرتے تھے تو وہ رسول اللہ کے قول کو بھی اسی پنوں میں لکھ لیا کرتے تھے تو رسول اللہ نے منع کیا کیوں تاکہ کہیں ایسا نہ ہو بعد میں چل کر لوگ قرآن شریف کی آیتوں میں اور حدیث کے قول کو غلطی سے ملا نہ دے کچھ شبہ پیدا ہو سکتا ہے دش... اسلام کے جو دشمن ہیں وہ اس کو ملا سکتے ہیں اس لیے رسول اللہ نے شروع میں اس کو منع کیا بعد میں آپ کو بے شمار حدیث ملے گی جس میں رسول اللہ نے کہا جو میں کہوں وہ لکھ لیا کرو دوسری حدیث نے فرمایا جو میں کہوں اس کو یاد کر کے اب جو نہ ہو ان تک پہنچا دیا کرو ایسی بہت سی حدیث ہیں تو وہ جو حدیث ہے وہ بالکل شروع کے دور میں تھی اور اس حدیث کو بعد آنے والی حدیث نے رد کر دیا اسی طرح کی اور تمام آیتیں ہیں میں نے بہت زیادہ وقت نہیں لیا کیونکہ اتنی آیت کافی ہے اور جو ہے چالیس پچاس اور آیتیں دی جا سکتی ہیں کم سے کم جس میں بالکل کلیئر ہے لیکن یہ آپ اپنا ذہن دیکھ لیجئے کہ یہ آپ سے بات نہیں کریں گے یہ آپ ان سے سوال کریں گے تو یہ چکنی چپڑی باتیں کریں گے ان سے پوچھیے آپ نماز کیسے کرتے ہیں ادا کرتے ہیں اس طرح کی بات کریں گے وہ الٹا آپ سے سوال کریں گے بھائی آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں آپ نے کہا میں ناف پر ہاتھ باندھتا ہوں کہیں گے بھائی فلاں لوگ تو سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں تو کون صحیح ہے دونوں میں سے رسول اللہ نے کیسے کیا اس طرح وہ ٹاپک کو بالکل ہٹا دیں گے آپ نے ان سے پوچھا بھائی آپ نماز وہ آپ... آپ نے ان سے پوچھا آپ نماز پڑھتے ہیں وہ اس کا بنا جواب دی آپ سوال کریں گے آپ نماز میں ہاتھ کہاں باندھتے ہیں آپ نے بولا ناف پر بھائی میں نے فلاں شخص کو دیکھا وہ سینے پر ہاتھ باندھتا ہے جبکہ ہم جانتے ہیں اہل سنت وال جماعت دونوں صحیح ہے لیکن وہ آپ کو کہیں گے بھائی جب آپ جب خود ہی حدیث کے پیرو خار خود ہی اس بات میں متفق نہیں کہ کون سی حدیث صحیح ہے تو آپ ہم کو کیوں کہتے ہیں حدیث کی پیروی میں اس طرح کر کے انہوں نے کیا کیا اب آپ کا ذہن موڑ دیا اب آپ حدیث کی بات نہ کر کے اس ٹاپک پر آ کہ نماز میں ہاتھ کہاں باندھنا ہے تو جب آپ کسی سے بات کریں سامنے والے کے منشے کو سمجھیں اس کی چال کو سمجھیں کس طرح وہ ٹاپک کو ٹرن کرتا ہے سمجھے میں نے تو الحمدللہ کافی زندگی اور کافی عرصہ ان سے ڈیبیٹ کرنے میں لگایا اللہ کے فضل و کرم سے ایک بھی ڈیبیٹ ہارا نہیں تو ان کی چال کو پکڑنا ہے تو امید کرتا ہوں علم سے عمل بھائی آپ کے جو سوال تھے آپ کو جو جواب مل گیا ہوگا اس موضوع کا کہ حدیث کے جو منکر ہیں ان کو کیسے جواب دیا جائے اب انشاءاللہ اللہ پانچ منٹ کا بریک لیں گے دس منٹ کا پھر جو دوسرا آپ کا سوال ہے کہ اہل سنت وال جماعت یا سنی کہنے کی کیا اصلیت ہے اور آپ کو مسلم کہیں محمد اللہ علیہ وسلم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام <سلام> <سلام> <سلام> <سلام> علیکم و اللہ آواز آ رہی ہے